من من اہر من ذلك فقالوا مینو الله اکبرا سوال کرتے ہیں ان تنزل ان تنزل عليهم کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرتے ہیں فقد موسا اکبر من تو وہ موسا سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں فقال چہا تن انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلن کھلا دکھاؤ بالکل سامنے فقاط مساح قطب تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آنپ آنپ پھڑا سمت من ما البینات پھر چکنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اندال تو ہم نے اس سے درگزر کیا معاف کر دیا وہ آتی موسا سلطانہ اور نوسا علیہ السلام کو ہم نے واضح غلبہ عطا کیا اس آیت میں اللہ سبحانہ سن یہودیوں کی اور جہالتوں کا بیان کر رہے ہیں کہ ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں بلکہ وہ الجھانے کے لیے لاجواب کرنے کے لیے الٹے سیدھے مطالبے اور عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنا تو وہ اپنی سرکشی اور تبری زد اور اناج کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں کرتے لحض شرارت کے لیے جتنے اعتراضات کرتے ان میں سے ان کی ایک فرمائش یہ تھی کہ موسا علیہ سلاۃ والسلام کو تختیاں دی گئی تھیں اللہ کی طرف سے جب موسا علیہ اللہ کو طور پر اللہ تعالی نے بلایا اور ان کو تختیاں دی وبنا اللہ کے بالکل اللہ تعالیتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کو سب کچھ لکھ دیا تو اب یہ کہتے تھے کہ دیکھو موسا علیہ سلاطلام نبی تھے نا تو اللہ نے ان کو لکھا ہوا کچھ دیا تم بھی اللہ کی طرف سے ایک لکھی ہوئی کتاب لے کے آؤ یہ ان کا مطالبہ تھا جب آپ کتاب لا کر دکھائیں گے تو پھر ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی نے اس سوال کا اصل جواب بعد میں دیا لیکن پہلے ان کو الزامی خاموش کرانے والے جوابات دیے بطور الزام ان کی کچھ سرکشیاں اور نافرمانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ یہ آپ سے کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اکبرا مزاج انہوں نے موسا علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا کہتے تھے آرین اللہ حجہ رات ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو ح مستحقہ بد ان کے ظلم کی وجہ سے چیخ نے ان کو آن لیا پکڑ لیا سورہ دفارہ میں پہلے سپارے میں اس کی قدر وضاحت موجود ہے کہ اللہ سن ولا کو دیکھنے کا ان کا مطالبہ تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے سلاط وسلاب کا کبھی مطالبہ اللہ نے ذکر کیا ہے ربی عرینی اندر ای ای اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی نے موسال سلاط و سلاب کو بھی کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھ کا فرا بکان بخص نہیں یہ اگر اپنی جگہ پر ٹیکا رہا تھا تو, تو مجھ کو دیکھ دے گا لیکن فلما خجلہ مسافا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجدید ڈالی تو وہ ریدہ ریدا ہو گیا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے سے مئیشہ آئی تو آسمانی بجلی آئی اور اس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا مر گیا اللہ تعالیٰ کر بات باغنا کم من بعد تم کش تشکرون پہلے سی بارے میں کہ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی تو آسمانی بجلی کی چمک یہ برداشت نہیں کر سکے تو اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ کے کی کدھر برداشت کر سکتے ہیں ایک مطالبہ ان کا یہ تھا پھر ہوا کیا کہ واضح دلائل آ گئے موسا نہیں سرات کو نبوت اور رسالت مل گئی اور وہ اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر پر گئے تو پیچھے سے انہوں نے سامری میں لوگوں کا دیور اکٹھا اچھا کر کے سونا اور اس سے بچڑا بنایا اور اس کے اندر سے آواز آتی تھی بولنے کی تو اس کو انہوں نے معبود بنا لیا کیونکہ انہوں نے کہا اس نے کہا تھا یہی تمہارا بھی ہلا ہے اور موسا کا بھی یہ ہلا ہے اس کی بھی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے تفصیل بیان کی ہے وہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ سورہ بقرہ سورہ بھی اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ موجود ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تم نے ظلم کیا اللہ کو چھوڑ کے بچرے کو معبود بنایا ہم نے تم پر سے اس کے جرم کو بھی ختم کر دیا تمہیں معافی دے دی تو پھر وہ آتے موسا سلطان مبینہ ہم نے موسیٰ علیہ کو عطا کیا کہ تم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے ان یہودیوں کے پکتا وعدے کی وجہ سے ہم نے ان کے پر پہاڑ کو اوپر لا کیا سورہ بقرہ میں اس کی بھی کافی وضاحت ہو گئی ہے کہ آگے بھی آئے گا تک میں چپل ہو تو ہم واقعی کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو تور کو زمین سے پھیرا اور ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کی ایسے چھتری ہوتی ہے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ہمارے اوپر گرا کے گرا اللہ تعالی کے عذاب کو انہوں نے سامنے دیکھا اللہ سے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا بک الجاد <سُجَّدًا> ہم نے کہا ان کو کہ دروازے میں سیدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ سورج بخر اس کی بھی غلط ہے سیدے <المرسلين> کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو فرتا تم ہمارے گناہوں کو گرا دیں معاف کر تو انہوں نے انہیں کہا رہتا ہنتا تن ہنتا تن ہنتا تن کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ میں گندم چاہیے گندم چاہیے ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن جاتی نہیں کرنی دی مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا بات نہیں ہے سورہ بکرام اس کی وضاحت گزر چکی ہے آگے بھی تفصیل اس کی آ جائے گی سنتی ہوں یوم اللہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھی تھا تو وہ ایک المائش تھی کے لیے تو ہفتے کے دن مچھلیاں پانی سے منہ باہر نکال نکال کے اور دیکھتی منہ چڑھا دی ہوں گا وہ یومش بھی سون اور ہفتے کا دن جب نہیں ہوتا تھا تو وہ مچھلیاں یہ جال لگا کے بیٹھے رہتے تو مچھلیاں آتی نہیں تھیں انہوں نے ہفتے والے دن بھی مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی بہانے ہی لے کر کے ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا لیکن پھر بھی یہ باز نہ آئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہی بندر دری ہو جاؤ فری معافی بھی آیا چل ان کے واٹوں کو توڑنے کی وجہ سے شکنی کرنے کی وجہ سے کی اللہ اور ان کے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے قتل کرنے کی وجہ سے نبیوں کو قتل کرتے تھے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دن پردے میں ہیں بل تبا اللہ بلکہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر کی وجہ سے کے دلوں پر لگا دی تھی فلا تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا یا تھوڑے لوگ ہی ان میں سے ایمان لاتے تو یہ اللہ نے ان کی شرارتیں نا ذکر کی ہیں کہ یہ سارا کام انہوں نے کیا جن کی وجہ سے ہم نے ان پر لالت کی اور ان کے لیے حلال چیزوں کو بھی ہم نے بطور سزا حرام کیا آگے اس کی تفصیل آئے گی بہتان عدیمہ اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور مریم علیہ ہر سلاۃسلام پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے یعنی کہ عیسا علیہ سلاۃ والسلام کے واضح بوجھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے ان کو نبی ماننے سے انکار کیا اور مریم علیہ ہر سلاۃ کو بحدان کا نشانہ بنایا اور ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا نے اس وجہ سے اِنَّا بَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح بیسا بن دن کو قتل کیا جو کہ اللہ کے رسول ہیں اب ان کے یہ کہنے کی وجہ کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو قتل کر دیا تو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہود خود مسیح عیسا علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے اپنے گمان میں انہیں قتل کرنے کا دعویٰ اور اس پر فخر کر رہے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کا قول کیا نکل کیا ہے انتلسی مریم رسول الماری ہم نے اللہ کے رسول مسیح المسیح بن مریم کو قتل کر دیا اللہ کا رسول بھی کہہ رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں یہ کیا ہوا تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ مانتے نہیں تھے کہ, کہ یہ اللہ کے رسول ہیں سارا اسلام بلکہ وہ کہتے تھے اپنے آپ کو رسول کہتا تھا دیکھو ہم نے اس کو مار دیا اور دوسری بات یہ کہ بطور فخر ذکر کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کو ہم نے قتل کر دیا جو اللہ کی رسول اللہ کا رسول تھا یہودیوں کو السلام تو وہ سلام کے باز ہونے میں کوئی شک نہیں تھا نہ ہی پیسا ہونے میں کیونکہ پیدائش کے دن ہی بطور صاحب پیسا السلام نے اپنی والدہ کی بھی صفائی دی اور اپنے ندی اور رسول ہونے کی بھی پکڑ دی اور یہ والد ترین تھا لیکن جب قوم یہود کو علیہ عیسیطلسلام نے ان کے قطر و شرک سے روکا ریا کاری سے منع کیا خوری سے منع کیا تو وہ ان کی جان کے در ہو گئے اور گناہوں نے ان کے دل اتنے زندگلود کر دیے تھے کہ جس عظیم خاتون کو تیس سال تک وہ پاک باز کہتے رہے اسی پر تہمک لگا دی اور جسے رسول کہتے اور مانتے تھے اسی کو ہی قتل کرنے پر تیار ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا ایسا اشراب کو لیکن پھر بھی اپنا کارخانہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا اماف پر لاگو اور انہوں نے اسے سولی پر بھی نہیں لٹکایا سولی ایک لکڑی افی سمت میں کھڑی کی جاتی ہے اس کے اوپر ایک اڑوڈی لکڑی ہوئی اس طرح سڑی بناتے اس کے ساتھ بندے کو باندھ دیتے ہیں زندہ آدمی بابو اور پھیلا کے اور جسم سارا باندھ دیتے پھر اس کو کہیں پر لٹکا ہوا چھوڑ دیتے اور وہ جب تک زندہ رہتا ہے وہیں پہ ہی لٹکا رہتا ہے اس کا پیشاب پخانا سارا کچھ نہیں نکلتا ہے کھانے کے لیے اس کو کچھ ملتا نہیں ہٹتا کے بندہ گل سڑ جاتا ہے مر جاتا ہے پرندے اس کو نوشتے رہتے ہیں بڑی دردناک قسم کی اور وحشت ناخ قسم کی, کی موت ہوتی ہے سوری خاص طور پہ لوگ سمجھتے اور سوری کا جاتا ہے پھانسی اور ہے اور چیز ہے اللہ فرماتے ہیں ماتا تالو ہوں انہوں نے عیس علیہ السلام کو قتل نہیں کیا وہ ماتا لالو ہو اور نہ انہیں سوری پر چڑھایا شب بھی حل ہوں لیکن ان کے لیے مشابہ بنا دیا گیا تھا کوئی قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ تصویر کیسی تھی کسی اور آدمی کو مسیح کی شبی مسیح جیسا بنا دیا گیا جس کو انہوں نے قتل کیا اور وہ اسے سوری دے کر تکیتے رہے کہ ہم نے مسیح سارے خلاق السلام کو سوری دی ہے یہ آدمی کون تھا کیسے شبی بنا یہ بات پرانے مجید میں بیاں نہیں ہوئی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آگے اللہ سن تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ فیسا علیہ السلام کو انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا تھا یعنی قدر کرنے والے خود بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ ہم اپنے واقعہ ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن تبری نے ذکر کی ہے صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کی صنعت صحیح ہے آگے اسرائیلی روایت ہے کہ جب عیسیٰ نے سلاط و السلام کو یہود پکڑنے کے لیے گئے تو عیسیٰ نے اپنے حواریوں میں سے کہا کہ تم میں سے کون میری شبی بننا پسند کرے گا تو ایک نے کہا جی میں بنتا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سلاط وسلام کو اوپر اٹھا لیا ان کے حواریوں میں سے ایک بندہ عیساء الصلاط والسلام کی شبی بن گیا ان کا ہم شکل ہو گیا انہوں نے اسی کو ہی سولی پر چڑھا دیا وہ عل اخلاقی لطیشت کی من ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختراع کیا وہ اس کی بابر شکر مبتلا ہیں مالا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے وہ تو وہ زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وَمَا فتع يَقِينًا انہوں نے انہیں یقینی طور پر قتل نہیں کیا یعنی کہ جو لوگ عیسائی اصلاط و کے بارے میں کا شکار ہیں وہ بھی شخص کرتے ہیں انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ کیا واقع کرنے علیہ السلام کو ہی ہم نے سولی پر چڑھایا ہے